ایفی صاحب نے پوچھا کہ کیا ملازم سے آدھ گھنٹے سے زائد کام لینا جائز جبکہ ملازم بھی تو انو کر ہن تو انو کر ہن مزید وقت دیتا ہو کہ نہ دے گا نہ دوں گا تو نوکری چلی جائے یہ اصل میں عرف پر ڈپینڈ کرتا ہماری یہاں رواج جو ہے وہ کیا ہے کام کا کھانا پینا سب ملانے کے بعد آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کا تصور ہے لہٰذا آپ بھی عرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی لیجئے ہمارے یہاں جو عرف کی چھٹیاں ہیں شریف مسئلہ یہی ہوگا عرف میں جو چھٹیاں ہیں وہ چھٹّی بھی اپنے ملازم کو دیجئے اور آپ نے اگر اسے زیادہ کام لیا اس بے روزگاری کے دور میں ظاہر اس غریب نے نوکری بچانے کے لیے دس گھنٹے بھی کام کیا بارہ گھنٹے بھی کام کیا دیانت کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی مزدوری اضافی دیں گا. اضافی اس کو مزدوری دیجئے گا اس کو تو نوکری بچانی بچارے کو تو کام تو کرے گا اس لیے کہ ملازمت دوبارہ تو اس کو ملنی نہیں اور کوشش شہر کراچی میں یہ عدل کے خلاف ہے جب بھی آپ اس سے کام زیادہ لیں تو کام زیادہ لینے کے بعد میں آپ اس کو پوری مزدوری دیجیے آدمی تو آدمی آج ہم نے مسجد میں ایک مسئلہ آ گیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شکایت آئی کہ اونٹ کٹنا ہو گیا لوگوں کو کٹنے لگ گیا حضور تشریف لے گئے ہم چلتے. اونٹ کے کا حضور جانور ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی صدمہ آ جائے پرما میرے غلام ہو جب ہم جائیں گے دیکھنا وہ کیا کہ اونٹ کے قریب اونٹ نے حضور کو سجدہ کر سجدہ کرنے کے بعد کھڑ ہوا اور اس کے حضور کے کانوں کے قریب آپ کر ایسے بڑھ بڑا ہے اس نے فرما جانتا یہ کیا ہے یہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ جب جوان تھا تو تو کام جوانوں والا اس سے لیتا تھا اور اس کو خوراک بھی جوانوں والی دیتا تھا اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تو, تو نے خوراک کم کر دی اور کام اس سے جوانوں والا لے رہا ہے لہذا ایسا مت کر جو اسلام جانوروں کا محافظ ہو تو آدمی کا کتنا محافظ ہو اس لیے ہمارے اہل لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملازمین پر شفت مہربانی کا سلوک کریں ہزار تنخواہ اس غریب کے پانچ بچے آ رہا جا رہا کرایہ بھی کھانا بھی گھر سے لارا اس کو بچا کیا لیکن آپ بطور احسان اس رمضان میں جب زکات نکالیں تو معاوضے بھی نہیں بغیر معاوضے کے آپ اس کو کیوں؟ کہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے تنخواہ میں اس کو مینا مت کیجیے جب آپ دکھا دیتے ہیں اس کو بھی آپ زکاب خیرات سے اس کی مدد کیجیے لہذا ملازم سے اتنا کام لیں جتنا عرف میں ملازمین سے لیا جاتا ہے.